آمنوا باللہ ورسولهی وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم وأنفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخرمی ساقكم ان كنتم مؤمنین هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراس السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا بعد الله الحسن والله بما تعملون خبير منذ الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي اللہ مربنا الحم نا من ون شرور اللہ أرنا الحق حقا ور سک نتتے الباطل باطلا الم ور سکنچتے ربنا زدنا نا ایمانم وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا حلالم فو آمین یا ربل عالمی <تصفح> میں نے ابتدا میں تلاوت تو سورہ حدید کی پانچ آیات کی کی ہے آیت نمبر سات سے آیت نمبر گیارہ تک ان آیات مبارکہ پر اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ مشتمل ہے لیکن اس سے قبل کہ میں ان کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کروں پچھلی نشست کا جو قرض باقی رہ گیا تھا وہ ادا کر رہا ہوں شیخ ابن عربی کے بارے میں جو کچھ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے ضمن میں ان کی رائے کا تعلق ہے میں اس سے متفق ہوں میرا مسلک بھی وہی ہے البتہ یہ کہ اور جو باتیں خواہ انہوں نے لکھی خواہ ان کی طرف غلط منسوب کر دی گئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اس کے لیے جواب دہ ہوں نہ میں اس کی وضاحت کرنے والا ہوں نہ مجھے ان کے وکیل کی حیثیت حاصل تھی جہاں تک یہ فلسفہ ہے اس کا بھی تعلق جیسا کہ میں نے ارض کیا نہ شریعت سے ہے نہ طریقت سے شریعت اور طریقت دونوں کا تعلق تو وہی ہے لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ وہ ہما عزوس یا ہما باوس یہ ایک فلسفہ ہے فلسفہ وجود کے بارے میں ایک تعبیر ہے اسے کوئی شخص قبول کرے اس کا اگر جی چاہے قبول کرے رد کرنا چاہے رد کر دے اس سے کوئی کسی مسئلے میں دین کے اعتبار سے کوئی کمی یا نقص واقع نہیں ہو جائے البتہ یہ ضرور ہے کہ تنقید اگر ہو اور اختلاف ہو تو اس میں دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کے اصل مسلب کو سمجھا جائے پھر تنقید کی جائے چونکہ اکثر و بیشتر ہمارے میں یہ بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہمارے آج کل کے جو عام لوگ خاص طور پر سلفی المزاج لوگ جو ہیں وہ جس جی انداز کی تنقیدیں کرتے ہیں ایک تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھائی نہیں دوسرے یہ کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہی نہیں ہوگی ان کی طرح منسوخ ہو رہی ہیں بہرحال میں نے اس مسئلے کو اپنے طور پر جس طرح حل کیا ہے میں اب وہ بیان کر رہا ہوں اس میں پہلی بات وہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے ایک نشست میں کہ اللہ تعالی کی معرفت کے دو حصے ہیں معرفت رب یہ تو گویا کہ مطلوب ہے مقصود ہے اسی پر ہمارے طرز عمل کی اور دینی رویے کی ساری بنیاد ہوگی جتنی معارفت گہری ہوگی اتنا ہی ہمارا عمل گہرا ہوگا جتنی معرفت کے اندر مستف ہوگی اتنی ہی ہمارے دینی جو روی روش ہے اور رویہ ہے اس کے اندر بھی مستق ہوگی وہ بالکل پروپورشنیٹ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن یہ دو حصے ایک ہیں ذات باری تعالیٰ جس کے بارے میں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے دو مقولوں پر مشتمل جو شعر ہے وہ آپ کو سنایا اندر کی ذات ادراکو اللہ کی ذات کے ادراک سے آجز ہونے کا جب انسان کو احساس ہو جائے تو بس یہی ادراک ہے معلوم شد کے ہی معلوم نہ شد اور حضرت علی نے اس پر گراہ لگائی و بس تو ان کن اللہ کی ذات کے کنہ کے اندر کھود کریت کرو گے تو لازمن شرک میں مطالعہ ہو جاؤ شیخ سادی نے اس بات کو خوب بیان کیا ہے تواد بلاغت میں سوبا رسید یہ سوبا بہت بڑی ایک خطیب شخصیت کا نام ہے فساحت و بلاغت کی معراج پر جو فائز تھے شیخ شہزادی کہتے ہیں کہ تواد بلاغت میں صوبا رسید بلاغت فساحت خطابت میں تو صوبا تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے نہ در کن ہے بے چونے رسید لیکن ذات باری تعالی سبحانہ نہ ہوا اس کی ذات کی کنہ تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وہم بس ہر چکتا ایم و شنید ایم و دفتر تمام گشتوں میں پایا رسید عمر ما ہم چنا در اول وسرے تو مان اس میں وہ خیال جو میں دائر کر چکا ہوں وہ میرا ذاتی ہے کہ اب اول وش جو ہے وہ وسوے موجود ہیں اور اسی کو سمجھنے سے انسان جو ہے آج اسے دوسرا جو حصہ ہے اللہ کی معارفت کا وہ صفات کا ہے اس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں ہماری لمیٹیشن کیا ہیں ساری معرفت ہماری سفات کے حوالے سے احمد تو بلّہ کما و صفات ہی قبل تو جمی احکام ہی اقرار و تصطیق ام یہ ایمان مجمل ہے لیکن صفات میں بھی نہ اس کی کمیت کا ہم ادراک کر سکتے ہیں اللہ قادر ہے کتنا قادر ہے اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے کیا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کچھ تصور کرنا اللہ بصیر ہے کیسے دیکھتا ہے فمیع ہے کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم بہرحال جو بھی کچھ ہے ہمارے پلے بار خداوندی خدا بندی میں وہ اسماو سفار سے ہے لیکن اب ذرا آئیے ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں علم کلام کا اور یہ متکلین ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ رہا ہے جس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں نزا ہوا ہے جس کو کہ اقبال نے بھی پھر اپنی وہ جو آخری دور کی نظم ہے ابلیس کی بجلی سے شورا اس میں اس مسئلے کی نشاندہی کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا این ذات یہ مسئلہ یہ ذات اور صفات میں نسبت کیا ہے ذات اضافی شہ ہے. ہمارے لیے تو صفت اضافی شہ ہے ایک وقت تھا کہ مجھے کچھ علم حاصل نہیں تھا آج مجھے علم ہے جتنا بھی ہے تھوڑا ہے بہت ہے اور ہو سکتا ہے کہ عمر جو ہے ارضریل عمر تک پہنچ جاؤں تو وہ علم جو ہے جاتا رہے زائل ہو جائے گویا کے ہمارے وجود پر جو صفت علم ہے وہ اضافی ہے وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے جزبے لازم نہیں ہے لیکن کیا اللہ کے بارے میں بھی یہ تصور ہم کر سکتے اب یہ مسئلہ تھا ہے سفات ذات حق حق سے جدا یا ن ذات امت مرہوم کی ہے کس عقیدے نے نجات اب یہ مسئلہ ہے جس پر بڑی طویل بحثیں ہوئی ہیں اور مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ مولانا منتخب الحق صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو قدیم جو فلسفہ اور منطق کا جو ہمارا مکتب فکر ہے خیرآبادی اسکول آف تھاٹ اس کے وہ آخری کہنا چاہیے کہ اس سلسلے کی آخری شخصیت تھے ان سے استفادے کا موقع ملا جب میں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے اور وہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا اب ظاہر بات ہے کہ میں یہاں اس مسئلے کو بیان نہیں کر رہا لیکن اس کا جو حل ہے سب کے نزدیک متفق علیہ وہ کیا ہے لا عین ولا غیر اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ غیر سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑتا ہے نہ آئے تب بھی ماننا پڑتا ہے عین مانیں گے تو بھی اس سے بہت سی چیزیں ایسی لازم آ جائیں گی جن کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا غیر مانیں گے تب بھی ایسی بہت سی چیزیں لازم آ جائیں گی جن کو اللہ کے بارے میں جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا لا عین ولا غیر اور لا عین ولا غیر کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا عین تو اس کا مطلب ہے ایک اعتبار سے وہ غیر ہے اور لا غیر تو ایک اعتبار سے وہ عین ہے مین عین وَمِنْ آخر غیر ہوں یہ گویا کے دوسرا مقدمہ ہوا اب آئیے تیسری بات کی طرف اور یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا ہر شخص جانتا ہے یہاں سے وہ الجبرے کا حساب شروع ہو رہا ہے یہ سلسلہ کون و مکان یہ کائنات اللہ کے امر کن کا ظہور ہے کن یا لہو کن ہر شہ جس کو وجود حاصل ہوا ہے اللہ کے ایک کل ممر کن کا ظہور ہے یہی وجہ دو مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم اللہ کے کلمات کو گن نہیں سکتے اگر کل رو ارضی کے درست قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوگے وہ سیاہی ختم ہو جائے گی لداف دل بہر قبلان تن فدا کلمات اور اب بھی ولاؤ جین ان سمندروں جتنی اور بھی سیاہی لے آئی جائے اور اس کے وجہ کیا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کے کسی نہ کسی کلم کا ضور ہے اب کن کیا ہے کلام ہے کلمہ ہے، کلام, ہے کلام ہے یہ دوسری بات تیسری بات کلام صفت ہے متکلم کی صفت ہے گویا کہ کلمہ کلام حرف کن اللہ کی ایک صفت ہے اور صفت کے بارے میں متکلمین کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ لا عین ولا غیر گویا کہ منطقی نتیجہ برامد ہوتا ہے یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا بہن اور یہی بات ہے جو شیخ ابن عربی کہہ رہے ہیں لا ولا گئے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے من وجہ عین ان من وجہ آخر قید ایک اعتبار سے یہ عین ہے ماہیت وجود اسینشیل بین اس میں اتحاد ہے ایک ہی ہے لیکن جہاں پر بھی ڈیفینسٹ ڈیفینیشن آ جائے گی اسینشلی وجود ایک ہے ڈیفینٹ وجود جو ہے مختلف چیزوں کا وہ اللہ کا گئے تھے بس اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے یہی مسلک ہے شیخ ابن عربی کا اور یہی توجہ میری ہے اس مسلک کی آخری بات یہ ہے کہ واللہ والم پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں اس کو بیان کر دیا کرتا ہوں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حضرات کا شاید یہ ذوق نہ ہو لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ سوئزم نہ رہے اپنے ان بزرگوں اور اسلاف کے بارے میں جو وحدت الوجود کے قائم ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑی بحرومی ہو جاتی ہے اختلاف کا حق ہر شخص کو حاصل ہے ہر شخص سے اختلاف کا شخص کا حق ہر شخص کو حاصل ہے یہاں تک کہ آرا کی حد تک ہم صحابہ سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں کسی شخص کی رائے ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت یہ نہ کرتے یوں کرتے تو بہتر ہو جاتا ہے رائے رکھ سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو عصمت ہے وہ خاصہ نبوت ہے اور عصمت جو ہے وہ ختم ہو چکی نبوت کے خاتمے کے ساتھ اب کوئی بھی معصوم نہیں البتہ یہ کہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے اس حوالے سے بہرحال جو بھی کچھ میری رائے تھی وہ میں نے بیان کر دی اب آئیے اس سورج مبالکہ کے دوسرے حصے کی طرف یہ ہے جیسا کہ میں نے کلرس کیا تھا یہ ہے اس کا عملی پہلو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آیات جو میں نے پہلے تلاوت کی ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک لفظ کا جو ہے اس کی تشیش شروع کریں پہلے ان پانچ آیات کا ایک رواں ترجمہ جو ہے وہ سامنے آ جائے اس لیے کہ یہ آیات پانچ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت بڑی عصمت کی حامل ہے اور ان پانچوں کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے رکھیں گے تو جہاں ایک طرف فساحت اور بلاغت کی نراج ہے وہیں جامعیت اور اس کے ساتھ ترتیب اور توازن کی بھی انتہا ہے جو آپ کو ان پانچ آیات میں ملیں گی رواں ترجمہ یوں ہوگا آمنو بلّاہ و ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وانو شکو بما جالکم مستقلفی <فِيه> اور خرچ کر دو کھپا دو لگا دو ان سب چیزوں میں سے جن کے اندر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے خلافت عطا کی فل نظین آمنو منکم اب دو تقاضے آئے آمنو بلّاہ وہ رسول وانو فکو بما جالک مستقلفی نفی <فِيه> فل نظین آمنو اجر کبیر جو یہ دو تقاضے پورے کر دے تو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور انفاق کا حق ادا کر دیں ان کے لیے بہت بڑا عدم ہے ایک آیت میں جامعیت کے ساتھ دین کے جملہ تقاضوں کو دو الفاظ میں بیان کر دیا اب ایک ایک پر دو دو آیتیں آ رہی ہیں یہ ہے ترتیب اور توازن ایک ایک آیت میں ذرا سرزنش کا انداز ہے ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے ملامت کا انداز ہے زجر کا انداز ہے اور ایک ایک آیت میں ترغیب ہے تشویف ہے فرمایا ومال کم لا تو میرو <بِاللَّه> تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر ور رسول و درو کم حالے کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان رکھو اپنے رب پر وہ قدم اقدم عیسا تک ملک اور وہ تم سے عہد اور قول و قرار لے چکا اگر تم مومن ہو اگر تم تسلیم کرتے ہو یہ ایک آیت میں تو گویا کہ زجر ملامت ایک طرح کی تمبیر سردنش اس کے بعد تشویق ترغیب اگر تمہیں واقعن اگر تمہیں جھانکنا نصیب ہو جائے اپنے باطن میں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی سعادت حاصل ہو جائے اور محسوس ہو کہ نہیں ہے ایمان واقعن نہیں ہے میں کس فرح میں مبتلا تھا کہ ایمان ہے ایمان نہیں ہے کھانا دل خالی ہے تو بھی گھبراؤ نہیں کوالا آپ دیہی آیا تم بینات یقر جکم ظلمات لندور وہی تو ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات روشن آئے روشن نشانیاں یخر من الظلمات ظلمات لندور تاکہ نکالے وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اندھیرے شرک کے ہیں کفر کے ہیں الحاد کے ہیں مادیت کے ہیں ہرسو ہوا کی غلامی کے ہیں کریمہ بے بخشا ہے برہال کے ہسنا مسیر ہے کمند ہوا یہ سب اندھیرے ہیں یہ شیڈز آف ڈارکنیس ہیں ان تمام اندھیروں سے نکال کر نوٹ کیجیے گا قرآن مجید میں ظلمات ہمیشہ آیا ہے جمع میں اور نور ہمیشہ واحد کی شکل میں آیا ہے ظلمات باد و حافا کا نور اللہ نور نور کے اندر تعدد بھی لایا گیا ہے تو واحد کے سیرے سے نورن نور اللہ نور یہ سورہ نور کا جو پانچواں رقو ہے جو ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے کے اندر یہ درس ہے اور ظلمات بعض بڑا زحافہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتار دی ہے یہ آیات بیانات ہیں گھبراؤ نہیں یہ آیات تمہیں اندھیروں سے ہر طرح کے اندھیروں سے تمام ظلمات سے تمام شیڈ آف ڈارکنیس سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گی وہ ان اللہ بےکم رعوف الرحیم اور اللہ تو تمہارے ساتھ بڑا ہے بہت مہربان ہے تمہارا خیر خواہ ہے تم پر رحم فرمانے والا ہے اس کی شان جو ہے وہ رحیم اور غفو کی ہے اور اس کی شان رعوف کی تو یہ دو آیتیں ہو گئی پہلی آیت میں دو تقاضے آمنو مل و وانفقوا مما جا لکو مستقلفین یہ دو تقاضے پورے کر دو تو اجم ازر عظیم فلین آمنوا انو منکم وان فکو رحم کبیر اس کے بعد ایک آیت میں ذرا دنوں کو ٹٹولنے کی طرف آبادہ کیا گیا رسول و ربد اخدم عیسا کا ملی اور اس کے بعد نشاندہی کر دی گئی آیات نور ایمان اگر تمہیں چاہیے واقع اگر تمہارا دل خانہ دل جو ہے تاریخ ہے نور ایمان کے اعتبار سے تو اس کو گنمر کرنے کے لیے یہ آیات بید ناتھ اللہ نے ناز فرما دی اب دو آیتوں میں پہلے وہ سردنش کا انداز و مالک ملہ تم سے کوفی سبیر اللہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یہ بخل یہ تم پر کیوں تاری ہو گیا ہے یہ سید سید کر رکھنے کی کیوں روش ہو گئی وہ مالکم اللہ تم سے کوفی سب وہی انداز اس لیے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ آیات پانچ انتہائی جامع بھی ہے پھر ان میں ترتیب اور توازن واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری نظیر میرے ان کی حد تک قرآن مجید میں نہیں ہے جو حسن ترتیب حسن توازن اور جو جامعیت قمرہ یہاں ہے جیسے ذاتوں سے پاتے باری تعلی کے بیان میں سورہ حبیب کی پہلی چھے آیات پر مشتمل حصہ اول اسی طرح دین کے تقاضے دین کے مطالبات اللہ چاہتا کیا ہے اس میں جامعیت قمرہ کے ساتھ اور پھر اس کا احساس پورا احاطہ کر لینا پورے مضمون کا اس کے اعتبار سے میرے نزدیک جامع ترین مقام گئے وہ اللہ تم پھر کوفی سبھی کیا ہو گیا ہے اللہ کی راحت خرچ نہیں کرتے ولی اللہ میرا سما وات و حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے تم سب چلے جاؤ گے یہ سب کچھ جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا یہ تمہارے پسند جانے والی شہ نہیں ہے اگرچہ ایک تو وارث ہوتے ہیں اولاد وارث ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پھر اولاد کا بھی کوئی اور وارث ہو جائے گا بالآخر تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ در حقیقت وراثت ہے خدا ہے ولی اللہ میرا سما وات لا یس طوی من کم اب یہاں پر ایک بڑا عظیم مضمون گیا ہے اور اس میں ایک اور بات کی وہ بعد میں میں واضح سے بیان کروں گا کہ انفاق جو ہے اس سے براد عام طور پر ہم لے لیتے ہیں انفاق مال حالانکہ کھپانا اور خرچ کرنا وہ جیسے مال کا ہے ویسے جان کا بھی ہے یہاں آگے چل کر اس کو کھول دیا گیا ہے لا یستی من کم من قبل فق سے وقاتل دیکھو تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا تھا اور قتال کیا تھا وہ برابر نہیں ہے ان کے جنہوں نے فتح کے بعد قتال میں حصہ لیا اور انفاق کیا الازم و درجین انفقو بعد وقاتل ان کے درجے بہت بلند ہیں بہت عظیم ہیں وہ بہت اعظم ہیں اعلی ہیں درجات کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا فتح کے بعد یا قتال میں حصہ لیا فیل وہی ہے انفاق فیل وہی ہے قتال میں حصہ لینا جان کھپانا بال کھپانا لیکن جن حالات میں یہ کام کوشش کر رہا ہے ان کے اعتبار سے ان کی قدر و قیمت کے اندر فرق و تفاوت پیدا ہو جائے گا زمین اور آسمان جیسے جب دین ایک غربت کی حالت میں ہے پامال ہے دین کا کوئی ساتھی نہیں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں جیسے کہ حضور کی حدیث ہے بدا ال اسلام و کما بدا جو اس حالت غربت میں جنہوں نے اسلام کا ساتھ دیا ان کا جو مرتبہ ہے اللہ کے ہاں وہ سابق البلون اس مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اسلام اب قوت ہے اب جو آ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب وہ بھی حسن نیت کے ساتھ آئے ہیں تو اجر و ثواب تو ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ضمانت دی گئی ہے لیکن درجے میں وہ ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اس حالت غربت میں اور اس حالت ضوف میں دین کا ساتھ دیا لا من انفق من الَّذِينَ أَنفَقُوا ان بَعْدُ وَقَاتَلُوا وقات وَعَدَ اللَّهُ الحسن اور سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا جنت سب کو ملے گی حسن نیت شرط ہے نیت صحیح تھی بعد میں آئے یا پہلے آئے درجات جنت میں بھی ہوں گے بہت فرق و تفاوت ہوگا یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اتنا فرق و تفاوت ہوگا اہل جنت کے مابین کہ نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو یہ فرق و تفاوت تو ہوگا لیکن بہاخال جنت سب کو ملے گی ملاح بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے دیکھیں اس سے پہلے آیا تھا بصیر یہاں آیا خبیر بسارت میں یہ چونکہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں بسارت میں دھوکہ کھانے کا اندیشہ ہوتا ہے خبیر اصل خبر جو ہے وہ تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا ان اللہ ولا کلو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اب یہ آئے درا طویل تھی اس میں تو وہ جو سرزنش کا انداز تھا وہ مالکم اللہ تم سے قوفی سبھی اب اس میں جو ترغیب کا انداز ہے وہ تو واقعہ ہے کہ ظالب کے اس شیر کے بالکل مستق کون ہوتا ہے حریف بے مردب عشق ہے مکرر لب ثاقی پلا میرے بعد من منزل یقرض اللہ قرض الحسنہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دینے کی ہمت کرے منزل لدی یقرض اللہ قرض حسنا اللہ کو اگر قرض حسنا دے گا فیو